السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ واشد اللہ محمد ابدول صلاحت اللہ وسلم ولا صحابی وسلم وبا عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباب جس کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے اس میں ہماری گفتگو جو اچھے اخلاق ہیں اسلام کے اندر و مشروع ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس سے پہلے سچائی جو بہت ہی اہم خصلت ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا تھا آج انشاءاللہ امانت اس کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی امانت کا عام طور پر لوگ وفو یہ سمجھتے ہیں اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی مال رکھ دیا کوئی چیز رکھ دی تو آپ اس میں خیانت نہ کریں اسے واپس کر دیں لوگ عام طور پر امانت کا مفہوم یہی سمجھتے یہ بھی امانت کا ایک مفہوم ہے لیکن امانت صرف یہی نہیں ہے بلکہ امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور یہ پورے دین کو شامل ہے امانت پورے دین کو شامل ہے اللہ حرب اللہ جو دین ہم کو دیا ہے آسمان سے بھیجا ہے یہ پورا کا پورا دین امانت ہمارے لیے اسی لیے دین کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے کمی جاتی نہیں کر سکتے دین کے اندر جس طریقے سے اللہ نازل کیا ہے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے اس میں نہ کچھ بڑھا سکتے نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا علیہم اکم دینکم و اتم تو علیہمتی ودی تو الاسلام دینا ہم نے دین مکمل کر دیا کہ دین بھی اللہ ابامن کی طرف سے ایک امانت ہے اللہ ابلامین نے قرآن رکھمایا اند المانت علسماوات وجب الف ابینا یہ حمل نہا وہ اشفق نمی نہا وہ حم الحل انسان ان نہ ہوکانہ غلومن جبولا ہم نے امانت کو آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر اتارا انہیں اس نے انکار کر دیا اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے ان چیزوں انکار کر دیا اور سے ڈر گئے وہ حمل احل انسان اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور یہ عہد کر لیا یا امانت کا بوجھ اس نے اٹھا لیا ان نوکارہ ظلم الجہلا انسان ظالم ہے اور جاہل ہے تو یہاں امانت مراد کیا ہے یہ امانت مراد یہ دین ہے جو اللہ رب العلامن نے ہمارے لیے بھیجا ہے قرآن ہے اللہ نے جو آسمان کتابیں نازل فرمائیں یہ سب اللہ رب العلامن کی امانت ہے تو امانت صرف مال رکھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس مال رکھ دیا کچھ پیسہ رکھ دیا یا آپ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں یا دیورات رکھتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس رکھ دیتا ہے تو اس میں کھانت نہیں کرنا ہے امانت صرف اسی چیز کا نام نہیں بلکہ پورا دین امانت ہے جو اللہ رب الامی نے ہمارے لیے اتارا ہے آسمان سے کہ ہمیں اس پر ویسے ہی عمل کرنا ہے اس میں کسی چیز کی کمی اور بیشی ہم نہیں کر سکتے ہمارے بی جیسے نماز پڑھی ویسی نماز پڑھنا ہے ہمارے بین جیسے حج کیا ویسے حج کرنا ہے ہمارے بی جیسے روزہ رکھا ویسی روزہ رکھنا ہے ہمارے بی جیسے وضو کیا ویسے وضو کرنا ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں فرما کمار کمارائی تمہوں نے تم جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو اور حج کے بارے میں کیا فرمایا خود وا من ان تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو اور وضو کے بارے میں فرمایا من دع نہ ودو احاظہ جس میرے میرے سدو کے طریقے سے ادو کیا تو یہ سارے اعمال دین کے اندر سارے ارکان سارے فرائض سارے واجبات دین کے سارے حکام دین کی ساری چیزیں یہ ہمارے لیے امانت ہیں ان میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے میں جن پر چاہے عمل کریں جیسے چاہے ویسے عمل کر لیں جب چاہے نماز پڑھ لیں جب چاہے آپ جو ہے جیسے چاہو ویسے نماز پڑھ لیں ایسا نہیں ہے نماز کا وقت ہے نماز کا طریقہ ہے اذان کا وقت ہے اذان کا ایک طریقہ ہے آپ جیسے چاہو ویسے نہیں دے سکتے کیا آپ ان الفاظ کو بدل کر کے دوسرے الفاظ لے آئیے اپنی زبان میں اذان دے دیجئے ترجمہ کر دیجئے اس کا نہیں جائز ہوگا یہ جو الفاظ ربی ثابت ہے انہیں الفاظ میں آپ کو اذان دینی ہے انہی الفاظ میں آپ کو جو ہے نماز پڑھنی ہے اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے جو طریقہ ہمارے بھی نے ہم کو سکھایا تو یہ امانت ہے میرے بھائی جیسے آپ کسی کے مال میں کمی نہیں کر سکتے آپ کو کسی نے مال دیا آپ کو پورا مال واپس کرنا ایسے دین اللہ رب الحمن ہم کو بھیجا جیسے دیا ویسے ہمیں اس کو کومڑ کرنا ایسے ہمارا پورا وجود یہ بھی امانت ہے ہماری آنکھیں ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری زبان ہمارا دل یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری امانت ہے ہم جیسے چاہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ نے زبان دی ہم گالی دیں قیمت کریں چول خوری کریں شیر کریں کفر کی باتیں کریں نہیں اللہ نے زبان دی ہے حمد کے لیے شکر کے لیے احسان کا بدلہ احسان کے طور پر کرنے کے لیے زبان دی قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے نیکی کا حکم دینے کے لیے برائی سے روکنے کے لیے زبان لانے گالی دینے کے لیے نہیں دی ہم کو برائی کام کرنے کے لیے تو زبان ہم کو نہیں دیا تو زبان اللہ تعالی کی امانت ہے یہ ہاتھ ہیں یہ کان ہیں یہ آنکھیں آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا جو مائنے حلال ہے جو حرام ان کو نہیں دیکھ سکتے یہ خیانت ہو جائے گی کان سے ان چیزوں کو سننا ہے جو مائع حلال ہے گانا سننا غلط چیزیں سننا یہ خیانت ہو جائے گی تو یہ ہمارا پورا وجود ہمارے جسم کے اندر پائے جانے والے تمام اعضاء یہ سب کے سب اللہ ابامن کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہیں ہماری اولاد ہمارے لیے امانت ہے کہ اولاد کی ہم ذمہ داری ادا کریں ہماری جو ذمہ داری ان کے تعلق سے کلکمر رائن کل کو مسوریت ہی تم میں سر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا یا من کو انفوس ہے کم الی کمنارا ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہلوال کو جہنم سے بچاؤ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے انہیں دین سکھائیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں توحید سکھائیں شرک کیا ہے بداعت کیا ہے خلافات کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم ان کو بتائیں گناہ کیا گمراہیاں کیا ہے یہ ہمارے لیے امانت ہے یہ ہماری اولاد اللہ تعالی ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تم نے ان کا حق ادا کیا کہ کی نہیں حق ادا کیا تو یہ بھی ہماری لیے امانت ہے اگر ہم نے ان کا حق نہیں ادا کیا تو ہم نے گویا کی خیانت کی خیانت کے مرتکب ہو گئے اللہ تعالب کیا تو اولاد بھی ہمارے لیے امانت ہے اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ آپ کہیں بھی ہیں اور کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے امانت ہے آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ کی ایک ذمہ داری ہے آپ کو کام کرنا ہے آپ کے لیے وہ جو نوکری ہے وہ ایک امانت ہے آپ کے لیے آپ کی ذمہ داری اسے آپ کو ادا کرنا کیونکہ یہ بھی ایک امانت ہے آپ کو ہم کو اس کی تنخواہ ملتی ہے اور ہم نے عہد کیا ہے جو ذمہ داری ہم کو دی گئی ہمیں اسے ادا کرنا اب اس میں خیالت کرے انسان چوری کرے عمل نہ کرے کوتا ہی کرے اور اس طریقے سے حاضر لگا دے اور ڈیوٹی سے غائب ہو جائے یہ جائز نہیں ہے یہ خیانت ہے اس کے اندر آپ جو ہے اے, کسی چیز کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے آپ مان لیجیے اسٹور کیپر ہیں اس کے اندر بہت سارے سامان رہتے ہیں ان سارے سامان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اب آدمی ان سامانوں کو بیچ دے کر کے باہر اور اس کا پیسہ اپنے جیب میں رکھ لے یہ yeah, حرام ایسا کرنا یہ خیانت ہے یہ جائز نہیں بھی امانت ہے تو جو ہم نوکری کرتے ہیں جتنے وقت کے لیے ہم نے عہد کیا ہے سائن کیا کہ آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی کریں گے اس آٹھ گھنٹے میں جو ذمہ داری ہمیں دی جائے جو کام دیا جائے وہ کام کرنا ہمارے لیے ضروری اگر ہم نہیں کریں گے تو گئے کہ ہم نے خیانت کے انتخاب کیا ڈیوٹی کے اوقات کو اپنے کام کے لئے استعمال کرنا بغیر اجازت کے جائز نہیں ہمارے لیے آپ اجازت جو ذمہ دار ہیں فور مین آپ کا ہے جس کو پاور دیا گیا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے کام کے لیے اجازت کے بعد لیکن آپ بغیر اجازت کے آپ کار پنچ کر دیں اور جا کر کے کہیں اور سو جائیں اپنا کام کریں ڈیوٹی نہ کریں تنخالیں لیں ان کی کام کریں اپنا ہم یہ ہماری جائز نہیں ہے یہ. یہ امانت کے اندر خیانت ہے یہ اگر آپ اپنا کا کام ہے تو یاد لیجیے کہ یہ کام بہت, بہت ضروری ہے مجھے پیسہ لگانا ہے ٹائم آخری ہے اور فلاں کام ہے فلاں کام ہے ہمیں جانا ضروری ہے ڈیوٹی سے نکلنا اس کے لیے ضروری ہے یہاں سے نہیں ہو پائے گا ایجاد لینے کے بعد انسان کام کر سکتا لیکن اجازت آپ کو نہیں دی گئی ہے اور آپ ایسے ہی بغیر بتائے ہوئے غائب رہتے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے تو خیانت کی بہت ساری صورتیں امانت کی بہت سارے اس کے اشکال ہیں اور اس کا میدان بہت وسیع ہے اس طریقے سے آپس میں جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہے چار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کوئی گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی راز کی بات ہوتی ہے اس راز کی بات کو باہر جا کر کے آؤٹ کرنا جائز نہیں ہے کیا اس جو گورنمنٹ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں گورنمنٹ کی جو بہت ساری راز کی باتیں ہوتی ہیں ان کو آ کر کے لوگوں کے اندر بتانا یہ جائز نہیں ہے یہ سب یہ سب امانت کے اندر خیانت ہے تو مجالس کے بھی امانت ہوتی ہیں اللہ کے سدیس المجالس بالامانہ جو مجلسیں امانت ہیں ان مجلسوں کے اندر جو بات ہو آپس میں اس کو باہر جا کر کے کہنا لوگوں کے سامنے یہ جائز نہیں ہے انسان کے لیے یہ بھی امانت ہوتی ہے آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات قائم کرتا ہے وہ بھی امانت ہے اسے آ کر کے لوگوں کے سامنے شو کرنا لوگوں کے سامنے آ کے بتانا تو یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے یہ بھی کیا ہے ہمارے لیے امانت ہے اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے مینا آزم العمان اند اللہ یوم القیامہ یعنی بڑی امانتوں میں سے اللہ کی نزدیک کے نزدیک وہ قیامت وہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے پاس آتی ہے شروع سر میم سر سر رہا پھر اس راز کو اگر کے لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہے بیوی بی سمبری کرتا ہے تعلقات قائم کرتا ہے آ کر کے دوستوں اور ساتھیوں کے سامنے اس کو بیان کر دیتا یہ حرام ہے کرنا یہ ناجائز ایسا کرنا ہمارے لیے یہ امانت ہے یہ یہ فحاشی پھیلانا ہے یہ اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنا فحاشی اور جو ہے برائی کو عام کرنا ہے اس لیے انسان پردے میں رکھے انسان پردے میں کرتا اس چیز کو پردے میں رکھے یہ بھی ہمارے لیے امانت ہے تو امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھتے ہیں وہ تو امانت ہے ہی ہے اس کا بھی اللہ رب الام نے ہمیں حکم دیا ہے ان اللہ امرکم ان انتعد المانت اللہ علیہ کی جو امانتیں ہیں ان امانتوں کو جو ان کے ذمہ دار ہیں جو اہل ہیں انہیں کو آپ ادا کرو ایسی آپ نوکری کسی کو دیتے ہو بھی امانت ہے آپ کسی پوسٹ پر آئیں اور آپ کو کمپنی نے یا ملک نے حکومت نے آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ بھائی اس نوکری کے لیے اس کام کے لیے لوگوں کو بھرتی کرنا ہے اب آپ کس کو بھرتی کریں گے جو اس کے اہل ہوں گے جو اس کے اہل ہوں گے جو جن کے اندر وہ صلاحیت ہوگی اب آدمی ان لوگوں کو بھرتی کر لے جو اس کے اہل نہیں ہے رشوت لے کر کے پیسہ لے کر کے خاندان کے لوگ ہیں اور ان کے پاس اس کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ چیز حرام ایسا کرنا ہے. یہ بھی ایک امانت ہے کہ انہیں لوگوں کو رکھا جائے جو اس کے اہل ہیں اور صلاحیت ہے تو یہ بھی امانت کی قسمیں ہیں اور امانت کو ضائع کر دینا امانت میں کرنا کرنے منافق کی پہچان ہوتی ہے اللہ کے علیہ وسلم نے فرمایا اوتی خان منافق کی رابطوں میں سے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امان کے اندر قیامت کر لے جسے جو مومن ہوتا ہے جو پکا سچا مومن ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے امانت کے اندر قیامت نہیں کرتا ہے ہر طرح کی امانت میں اس کا حق ادا کرتا ہے چاہے دین کی امانت ہو مال کی مانت ہو بال بچوں کی مانت ہو نوکری کی امانت ہو اور دین کے اندر سب سے بڑی امانت تو کی امانت ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا آسان نہیں مٹانا نام و ہمارا توحید کی مال بہت بڑی امانت اسی تو اسی امانت کی بنیاد پر انسان جنت کے اندر جائے گا اگر توحید پر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرنے والا نہیں ہے تو سب سے عظیم امانت توحید ہے دین ہے اس کو انسان کو ادا کرنا اگر انسان دوسری امانتوں کے اندر کوتاہی کرتا ہے لیکن اس امانت کو کما حق بہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری کوتاہیوں کو معاف کر سکتا لیکن اس کے اندر اگر کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا شرک اللہ نہیں معاف کرے گا اللہ دیگر گناہوں کو معاف کر سکتا لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا تو امانت بہت عظیم خصلت ہے بہت عظیم صفت ہے ایک مومن امانت دار ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی امانتیں میں بھی وہ خیانت نہیں کرتا اور اس طریقے سے لوگوں کی جمانتیں ہوتی ہیں اس میں بھی وہ خیانت نہیں کرتا ہر ایک اس کا حق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر بامن ہمیں امانت کا بوجھ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور امانت کے ساتھ دین پرمر کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہربامین ہر طرح گناہوں سے کو معذ الکامین و صاحب المحمد ولا و سارج مین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ